بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقات الواقع کلچ واقعی شواقع کی دن کی راش راتن ان کی لیسا لوقت یا قادبہ نشتے دے پراتن لداری کی دروجنتیا یا نشتے دے داری واقع کی دولا نفس دروجن کون کے چھے نفس العمر کی دروجنتیا ہوگی ہوشکا نا لیسا لوقت یا ندی دون واقع کی دلداری دفارا دا سوگنب دروجن کون کے خافی ذات را پیا کتکون کے بھئی رات بین آو خافظ پو، پو، پو، کی بھی یو قوم، اور رجن پو سر ارے خاف کو انا یاد سات اچھا بھائی جی بالو بس إذا رجع تل أرض رجع كاركي أخوز وليش الزمكار پا خوز, خوز الجبال سرا او تل جيبال وبستا أو پوتي پوتي کريشي پوتي پوتي کريشي غرونة پا پوتي پوتي كولو سرا وبستا تل جيبال وبستا زرزرق ريشي غرونة پا زرزرق زر كولو سرا فكانت حباء من بستا ودا بشي دورة خرارا اچا باي وكونتم ازواجا ثلاثا شيبة صدرين لي مااصحاب الميمنة مااصحاب الميمنة مااصحاب الماشأمة مااصحاب الماشأمة والسابقون السابقوون فاسحاب الميمنة نخيل أسوال مااصحاب الميمنة صخص طحال بهذا خلال اصواله اللذي موتى سبليه واسحاب المسأمة او قسل أصواله صود حال بهذا قسل اللذي أصواله نطاره والسابقون صاحبان کاندھی وہ ساڑوان تو مزوتا اولا اکل اللہ تعالیٰ مزو کی من منل اولین یو ڈلم بنونا و کلیل منل آخرین او لگ رستنونا اللہ سرو را کا سرو ارو تارون متق نالیہ بناس پی پاری بلی متا قابل یو بل تم خام یطوف علیہ ملدان گردی و دھیمان پامنس نو بانی واری کو پلوٹو بانی پیالو باری کزانی اوپکاسو ڈکا شراب لا سب نردردے کی لائن اور نب دلٹے کی داری رونا سبحان اللہ سبحان اللہ الدام کی سر لگا کر اخواب کے ہاتھین او میو دل پی مما تخم مخ آج دی کم زان لچا خخوی او, و لحم او اغا غوری ولاح میں پیرن او اگا وخد مرما آچ دے گاری او حوری بیدی دپارا او دسترگوالا کام ثالی لئلوئ المقنون تشان درمال غلور پتصا تلسو جزائم بما کانو یعملون جوزو جزان بل لبرکوری کی دی تب اللہ موافق داری او دوجی داری رجلی کم کول لا اسمعون فیا لغوا نباو ردی پدی کی بیفیدی خبرا ولا تأسیما او ندخفگان خبرا ولا تأسیما انو نگنانگار کیدل اللہ کین سلام سلام مگر ویند سلام سلام و صابل ماسعاب خلا س محبود پگا بی رو کی بھائی بھی از ہو بھی از ہو او دیدی رکھو کی خا کر فی صدر مقضود، مصر کرکنڈو کی بیرو کی مقزود ممدود اوپ آرام امیشکی وا ام مسکوب او ابو فیڑے شو کی دپاسنا چھوٹے بوتل سے مینا واٹر بار وفا کی ممنوع لام او نہ نب ختمی اور نب من کی چیز نگر کی, کی نا افروسی مرف ماشاء اللہ مرف کی گری ہوگی افروسی مرف جوی جو ہی میں اچھا بھائی بخت او, او دام دام اچھا بھائی مرف ہوا بستر نہ یقین پیدا بکا پناشنا پیدا کو لو سرا نہ بڑے لڑا اب کار باقی اب کار نہ رسیدہ سو کو ترسی نی پیڑ تیغلی اطرا امزولی یا اصحاب الیمین و فرش مرفوع دنگدا دنگ یخدمانم دخوا دنگی لري مزه کې یا اصحاب الیمین د پارا د چادو خلاصوالو صلۃ من الاولین د ایو د لبی د لوم بنونا و صلۃ من الاخرین او یو د لبی د رستانه چې دنگ یوډا کوي و اصحاب ما اصحاب السمال اوگس لاس والا سب بد ہال بھائی ہو صاحب شمالی اوگس لاس والا ما صاحب شمالی سب حال ہال بھائی دس لاس فی سمو اچھا بھائی فی سمو میں وہ ہم گرمے کی بھائی او زہری لزائی کے وئی و حمیمن یشید لوگو کے وئی و ظلن او سوری مین یحموم دلو خری او مین یحموم دیشید لوگو او تودو لبو, تو لبو دا بسی لکا دا خوٹے بدلکا فی سبو مین و حمیمن بسکی وئی پا گرم و ہواگانو کی وہ حمیگی لوگ لابار اور نہ بے فائدہ مند ہندوم کانو قبل کب تربین یقینی ہوں مس کی مالو دنیا پیش رد دنیا مستان بھائی ان وَكَانُوا يَسُرُّونَ أَوْ دَيْتِ يَمِشْوَالِقَ <تصفيق> عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ فِرْيَ غُنَاچِ شِرْكِتِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَوْ دَيْتِ وَيْلِ أَيَّامِ مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَيَكَالِچ مُمْبُدُ شُوشُمْ خَاوَرِ وَعِظَامًا أَوْ رُفِئَ إِنَّا لَمَبْرُوتُونَ نَأَيَ يَقِينًا مُمْبَخَا مَخَارَطُ دَغُرِ كِي يُبَنَايَ پَدَشْ أَلَا آبَاؤُنَ الْأَوَّلُونَ أَيَامِنْ گَوزُمْ مُمْشَرَرُن بَنِي قُلْ وَرْتَوَ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَقِينًا لَمْبِنِي رُسْتَنِي خامخاجمہ قوری کی کہ با بالامی قاتی و مما معلوم انیتی ذرز مقریتا و کی صفتی بالوم میں سمین نقم بیاقینن تاسو ایھا الذالون اے خطا کارو المقذبون دروجن دروجن گنوں کو وینو د وہ ان کو دا حق لا لاکن اون من ہل بیناراسکی بتاسو پاگی بالکل ہیم رسکی بتاسو پشان دے پشان دلو دھانو یا سور بل آو والی لالا جی بہار جی گا نا کی قیمت گمانا گا نی گانا چلو حلیان مانا دا نشان اغا نا سخت روڑا شاند آئی بتاس پشان د روڑی وحلی شگو کم شگت چی روڑی وحلی او باران نا پینیشی وی نو اغاڑی رت گی اچ باران کی گی نو بس پکا تغر کی گی فکاتاں پیتا ترخک کول پر شگو کی میتیاں جی گی نو شگو کی جمیدیاں پکا تزیر جی کرانکتا تا حادان ظلم دام المصطوب دزیر دا یوم الدین پر ازید جزا و دززا کی نحنو خلقناکم منگ پیدا کری تاسو منگ پیدا کری تاسو پلاسو تصدیق نہ کوئی رشتی نے نہ گنی افر اے تم نا زبردست ربت دے. اللہ تصدیق نہ کوئی بولی رشتی نے نہ گنی دوبارہ پہ ریش تورا افر تم ماتم نون ایاتا سے فکر کر دے آ ستا اور پیدا کون کا نوںگی پیدا کون کی جڑی مطلب مزبوکینگ کمزوری نبدل تال چپ بدل کی راولو منگا و غندین و فیما لا تعلمون او کے راؤن لا ون کی لاتون جتنا نہیں و ما انا كنوز و الذين يبون على السكيني فليخبارات كي بدل كو منغا شكرن استاسو الا ان نبدل امثال بهي شي بدل كو من شكرن او پیدا کو ممتاز لبا شكرنو کی لا تعلمن جتا سين پیجن سخين سداس دن یو کچھ سوایا انا او مكن ایمانم دچ من بدل کر اور استادو تو لیبان ني او تا استاد دک پیدا کو جتا تا شكرنو کی جتا سين پیجن ولقد علمت من النشعه الاولى یقینا تو معلوم دی اولنے پیدائش ففلاولا تاسو خبر, ولي خبر ولي دی دی تاسو نو کی گنا دوبارہ پیدائش وہ لاسو نسیحت ناخ سر پیدائشی موتاجر کر دے آ چا سکر آیا تاسو زرغنوی دی للا اب نحنو الزارعون کمونگیو زرغنوون کی لونا شعاو اللہوی کمونخو غالو لجا اللہ خطواما ربکو موندی للا چق چک او بالکل اوچ فضلتم تفکعون نشیب تاسو غمجن تفکعون غمجن بشی اچھا بھئی انا لمغرمون او شیب تاسو خبری کون کی شیئت جن مونخو خواب مخوا تاوانیان کریسو بل نحنو محرومون بلکی مون مح خٹیق دا قران پتیار دی غنم پیدا کول اوڑ جوڑ سول نو ابو باری بی اگے نہ افرا ایت تب المل مذاد دی اوہی اف ابو بس سکینو افرا ایت تب المل ما الذی اے استاد فکر دے ابو اگتا تشربن ج جی تاز سکئی ا انتم تل انزلتم من المل الملنی ایتاس را وروی دچانا د سپنی اوریا دینا ہم نحن المنذرون یامون جو نازل اون کی دینارا لو ن شاچر منگ او جاجن اب گرم دا جا جائے کچرے منگ اگاڑ درخی پلو لو نو رو ٹھیک تا تا تا پیدا پیدا او دارن جی دی، کی دیوا چولی، دیوا نو دا بے اللہ کی، اے فکر دے اور پیداشار اے تم شجرتا، آیا تصونی منشی اون یا منگی چیز پیدا کو جاننا رتن یا داش چینے او مطالمین او فائدہ دسافر دو پار دریبان اچھا بھائی دخل کو خیال دے چپ پرانی کریم عظیم السان کی تاب نہ او فلا اقسم سے مو قسم ن کوم دل د توج میں لگا، ذک او فلا اقسم سے محخام بخا ذ قسم کوم یا پق س لام زائد دیے، اللہ اذا قسم کوم ب مواقع مجو مواقعیا مزدر ما نام گرزوری زمان او ظری مکان مگرزوری شی جمد د موقعیا۔ نو اقسمو سنگت دخل کو خیال دے دے اغا پارا اللہ تعالی تا نوسی اور نردہ سے سنگا چھے دا خلق و خیال دی چھے دا برکت نہ کتاب نہ دے دا عزت من کتاب نہ دے اللہوی اقسمو بی مواقع نجوم نجوم جمد نجم دا نجم حسید و قرآن توئی اللہوی زمان دی قسمی پا درات دراتل دہیسود و قرآن دی، دا دلیل دلی دلی چی دا دلیل فلا، سنگ چ دخل کو سم کو ماغ وختو دراطو دسو دن مزارف مزارف زمان کراگاچے پاگا پا وقت نو دو رات نو ہوں دو, دو قرآن کم وقت نیچے دو قوران ہی آگ وقت ڈیڑھ بارہ شہر رمضان لاہور فهي كان انزل فيه القرآن ودل الناس وضينات من الهداء والفرقان إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشار أو إنا حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين او دارین یہ مکھ ان اول بیت روزیال الناس للذی ببقۃ مبارکہ ابد ذر کے مکان تاہید کی داود ذر کے زمان تاہید کی اللہ نے دادا سنگے دے دا خلق کو خیال دی داخل کو خیال دے دا خلقو دا خیال دے تو قسم بمواقل نجوم ز قسم کوم پزائنو رات نو دیکھی سود قران ز قسم کوم پاغ وقت نو رات نو دیکھی سود قران جی داری را دیو شان کتاب دے انیوں کو ان لندہ خام خادو کتاب عزت من كتاب مقنون کی کتاب مخنون کتاب کی مخنون لا مس لاس بن لی تو ہرون مگر پاکی جناب سے نہیں مس لاس نہ محفوظ لڑا یہ لل مت ہر مگر پاک مل کو سو نہرون مگر پاکان د شرکی آتو دیدا تو دی پوئے گی زبان تھانا قرآن اچھا بھائی لگوئی اوسپرتی یادوئی نم تو پل شکر شکر پل انکم تو کر دا ج تازید تنزبد درو وکوي او ز دکوي نه کوي او عمل کنه کوي دا شکریا دا شرمېږي نو یلاجه جی دا من یاد کړو وته جعلون رستم جرذوي تاسو شکریا خپل هغه دا ستاسو دیت تنزبد درو وکوي یاد وې نو عمل پنه کوي رتوي نو دا شکریا دا شرمېږي نو من لو پولو پڑھو قرآن کریم دا ہسالی درو کا گیا نا گیا. فلولا اذا بلغت تاسو دارو نو وانتم تنظرون او بدلا درکڑی كَشَرِيَيْتَاسُ غَيْرَ مَدِينِينَ ألا كده مقيم قررير ملاقا لك فائداء والسن كي معنى هم ده أو مصافر معنى هم ده أو شي بيابانو كي كموسيجي هم معنى هم ده ده دير محتاجار معنى هم ده غرنا بيادوه لك فلولا إن كنتم غير مدينين ولنا كَشَرِيَيْتَاسُ ولنا كَشَرِيَيْتَاسُ غَيْرَ مَدِينِينَ نا نا نا یاد, یاد بدلاسو نو کمزوری کمزوری نی او تا نو فلولا ولنو انو لرا ان کنتم ان کان من کی دی اللہ تعالیٰ دون اللہ تعالیٰ جنت نویم او جنت مزو انکار او کچری دیوی انابل دکھلا سوالونا فصل اللہ کا سلام کی سلام السلام یا فسلام... مین او کچرا دا, دا صابل جنم کو و تصدیت او لہو حق یقینی یقینی یقینی لہو حق یقینی یقینا دی, لائق دی یقین بسم رب دل اظیم چلو ری او پاک ہر قسم نقصان نہ او پاکی بہروا دم د رفتا العظیم داس ربر